الرحمن رحیم صلاحت وسلام علی يا رسول اللہ ولی گوا صحاب خیا حبیب اللہ سولت و السلام علی خیا نبی اللہ ولی گواہ صحاب خیا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم تم مجھ پر دروت پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا صلی صل اللہ تعالی علا محمد فیضان مدنی مذاکرہ کی ہماری کڑی ہے اور فیضان مدنی مذاکرہ مختلف عنوان اور مختلف موضوعات کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں یعنی فیضان مدنی مذاکرہ سلسلے کی بھی گڑی ہے اور اس کی ترکیب یوں ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ مدنی منو کے سوالات امیر الوسنت کے جوابات دلچسپ سوالات امیر السنت کے جوابات اور مزید یہ کہ آ... آپ کو اس وقت ہم جو چیز دکھا رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکیں گے آ... ہمارے اس سلسلے کے اندر آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دلچسپ سوالات اور امیر کے ایمان افروز جوابات اس کی کڑی ہے اور اس سلسلے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجیے نیت المن خیر عمل ہی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اس میں علم دین کے بھی کچھ نہ کچھ مدنی پھول ہوں گے آداب علم دین کو ملحوظ خاطر رکھوں گا اور ساتھ ہی ساتھ امیر اور سنت کے مدنی پھولوں میں سے آپ کو ایسی باتیں ضرور ملیں گی جو آپ تحریر کر سکتے ہیں ذہن بنتا ہو کاپی قلم بھی ہو تو اسے لکھ لوں گا اور ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کی صورت بن سکتی ہے تو ان کو بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا دیکھیے ہمارا جو مدنی مذاکرہ ہے مودانی مذاکرے کے اندر جو ہے وہ تحریری طور پر بھی صورتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے مدانی مذاکرے تحریری صورت میں بھی آتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو آج آپ کو دکھائی جا رہی ہے وہ ہمارا تشہیری مودانی گلدستہ ہے رسالا بلند آواز سے ذکر کرنے میں حکمت یعنی میرے سنت کی مدنی مذاکرے یوں سمجھے مدنی مذاکرے کے آڈیو میں بھی مدنی مذاکرے ویڈیو میں بھی مدنی مذاکرے میموری کارڈ میں مدنی مذاکرے انٹرنیٹ ریڈیو میں مدنی مذاکرے آپ جہاں بھی ہو مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ اور تحریر میں بھی مدنی مذاکرے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے تشہری مدنی گلدستہ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 جس میں عاشقان رسول کے لیے موجود ہیں آئلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے عقیدت درخت کے نیچے کلمہ شریف پڑھنے کی حکمت آزان کی آواز کی گواہی ہر چیز تصدیق کرتی ہے زمین کے حصوں کی آپس میں گفتگو ڈبو اسنوکر کا آدی سومو خالات کا پابند بن گیا اور دیگر بہت کچھ شامل ہے رسالہ بلند آواز سے ذکر کرنے میں حکمت اپنے مکتبۃ المدینہ کی قریبی شاخ سے حدیت طلب کیجیے اپنے عزیز و اقارب دوست احباب کو تو دیں اور دوسروں کو بھی اس سے فیضیاب ہونے کی ترغیب دلائے آن لائن خریداری کے لیے وزٹ کیجیے ڈبلو ڈبلو کا تو بتایا میں آپ کو یہ بھی بیان کروں امیر السنت کے کتب و رسائل آپ کے ترجمے آپ کے مدنی گلدستے آپ کو ڈب مدنی گلدسے چاہیے ٹرانسلیٹڈ آپ کو کتب و رسائل چاہیے امیر السنت کے تعلق سے علماء اہل سنت کے تاثرات چاہیے مختلف شعبہ جاتی زندگی سے تعلق رکھنے والوں کے آپ کو اگر تاثرات چاہئیں تو ڈبلو پر آئیے اور امیر السلت سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں آڈیو بکس بھی آپ کو ملیں گی آپ کو رفیق الحرمین بھی اور مخترف رسائل بھی آڈیو بکس کی صورت میں اسی ایک جگہ پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امیر و سنت کی بہت ساری چیزوں کو یا ہمیں جو میسر آئے تحریر میں ہو وہ آڈیو ہو ویڈیو ہو جو بھی صورت ہو ہم کوشش کر, کر وہ آپ کو دکھا سکیں اب ہم چلتے ہیں آپ کے مدانی گلدستے کی طرف شوگر کے بارے میں بھی کچھ معلومات ہے ہمارے پاس تو شوگر اگر آپ کو نہیں بھی ہے نا معلومات آپ رکھ لیجئے تاکہ اس معلومات کا یہ فائدہ بھی حاصل ہو جائے کہ شوگر نہیں ہے تو شوگر نہ رہے اس کی صورت بن سکے آئیے شوگر کی معلومات کی طرف چلتے لیکن شوگر کھانے کی ترجیح وہ ضروری نہیں ہے دیکھتے ہیں کیا ہے شوگر ایک مرضی ترین مرض جو اپنے اندر ہی کئی بیماریاں پوشیدہ رکھتا ہے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 کہ جن کو یہ مرض ہوتا ہے ڈپریشن کا کچھ علامتیں ہوتی ہیں لیکن ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ ڈپریشن ہے نا یہ نہ یہ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں آگے چل کے یہ بڑے مرض کی صورت اختیار کر سکتا ہے ہارٹ ٹربل ہو سکتا ہے فالج گر سکتا ہے معاذ اللہ اللہ نہ کرے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تو ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کریں گے تو ان اللہ مسئلہ ہیلونے کی صورت نکلے گی اور یہ ڈپریشن جو ہے نا بغیر علاج کے بھی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 اللہ تعالیٰ سے ہم آفیت طلب کرتے ہیں واللہ تعالی ورسول علی محمد صلی اللہ علی محمد تو مولانا چینل کے ناظری ان جامعات المدینہ سے تعلق رکھنے والا عشقان رسول یہاں پر ہمیں شوگر کے بارے میں کچھ علامات وغیرہ بھی ہیں اس کو غور کر لینا چاہیے اگر ہمیں اس طرح کی کچھ علامت پائی جاتی ہو تو ڈاکٹر سے رجوع بھی کرنا چاہیے ڈپریشن کے بارے میں بھی ہمیں دیکھ بھال کرنی چاہیے جانا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور شوگر سے بچنے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر آچھے سے ہی کر لیجیے کل سکھی چاہیے تو آج تھوڑی سی یہ تکلیف کو شوگر کے بارے میں ایک مزہ گلدستہ دکھا ہے اور اس کے بعد ہم ہیں آ, شہدادہ ابو حلال حاجی بلال کے گھر نہیں نہیں ایسے نہیں جا رہے مدی چینل کے ذریعے جا رہے ہیں اور اکیلے نہیں جا رہے آ, مدنی چینل کے ذریعے ہمیں سنت کے ساتھ چلتے ہیں آئیے <سلام> اگر مجھ سے کوئی ہو گیا ہو اس سے توبہ کرتا ہوں یا میرے سارے گناہ میرے سارے گناہ فرما یا باپ میرے ماں باپ اور سارے اور ساری امت وطلعت وطلعت فرما لا, لا, لا, لا اللہ محمد, محمد رسول پاپا جب بھی گاڑی میں آپ نے دیکھا ہے کہ نفر فرماتے ہیں تو یہ توبہ اور ترجیح ایمان کرواتے ہیں یہ کیا حکمت ہے ویسے تو ہر وقت توبہ اور تقدید ایمان کرتے رہنا چاہیے لیکن جب گاڑی میں سوار ہوتے ہیں تو خطرات بڑھ جاتے ہیں کہ نہ جانے کب موت آ یعنی ان مانوں کر کے حادثہ ہو جائے حادثات ہوتے ہی ہیں نہ روزانہ کتنے افراد حادثات کے سبب موت گھاٹ اتر جاتے ہیں بندہ جب سفر کرتا ہے تو دوکرو اثکار میں مشغول رہے گی ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے یہ جی آدھی سفر جی دورانے سفر ذکر وسکار کرے تو فرشتہ ساتھ رہے گا اور اگر گانے بازے وغیرہ کریں گے تو شیطان ساتھ رہے گا اس وقت ہم تو غریب زادے کا گھر ہے اس پہ جا رہا ہوں حاجی جلال کے گھر ابو ہلاج اس میں وہ کی یقیناً اچھی اچھی نیتیں بھی ہوں گی سلے رحم دل جو ہی کروں گی خواہش تھی ان کے گھر میں سیدارا سیدار سیدارا سید اتار سید اار سیدارہ مرش دیاتارا مرش دیاتار سید اار شید اتارہ سارے دے او بی نشم سارے تبھی ڈال نشمو سارے نشم سارے ڈال نشمو سارے دے دہ نشم ساری دے تبھی ڈال نشمو سارے دیدا او بی نشم سارے دیدا نشم سارے دیدا نشم سارے sedo bad na ابھی مدنی چندر کے ناظرین اومی جی دیکھ رہے ہیں گے کہ آپ جھولا پر ہیں مدری منی مدنی منی آپ کی بود میں ہیں آپ کے متعلق اس طرح ایک ذہن سوچ ماشاء اللہ اتنا بھائیوں کی ہوتی ہے تو یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ باپا جھولے پر بچوں کے ساتھ تو اس میں کوئی ایسا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم کا کوئی بچوں سے مدنی منوں سے محبت ان کے ساتھ وہ ایسا انداز کہ جس سے ان کا دل بہلتا ہو وغیرہ وغیرہ کیونکہ ایک ہمارے یہاں عموماً مذہبی طبقے کے لیے سوچ بنی ہوئی ہے کہ جیسے ان کی فیملی ہوتی نہیں ہے اور یہ کوئی ایسے نہیں ہو پھر وہ لتی بتی ہی جائیں گے تو یہ کیا تصور کے متعلق آپ کچھ بدنی پورن تھا جھولے پہ بیٹھنا تو یہ ایک مباح فائد ہے جی بابا اور ویسے بچے کو جھولے پہ لے کے بیٹھے تو بچے بھی خوش ہوتے عید ہو جائے سرکار نامدار اور دینے کے تعداد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار فرماتے تھے یہاں تک کہ جہاز چلتے ہیں بعض اوقات سواری پر بچوں کو سوار کرنے تھے اپنی سواری پر بچوں کو سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے عام بچوں کے ساتھ بھی سرکار صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا پیار کرنا ثابت ہے تو یہ اپنے بچوں کے ساتھ تو ساتھ میں ایک میرا پوتا ایک میری پوتی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اپنے مدری منو مدری منوں سے پیار بھرا آپ کا رویہ ہونا چاہیے اس کا عملی طریقہ ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے اور اس عملی طریقے کے بعد جو ہے وہ ہوتا ہے ایک کلاس ورک ہوتا ہے ایک ہوم ورک ہوتا ہے تو آپ اپنے گھر میں جا کر ہوم کر سکتے ہیں مطلب یہ نہ ہو کہ آپ کا ہوم ورک کچھ اور ہی ہو جائے تو آپ نے محبت بھرے انداز سے پیارے, پیارے انداز سے مدنی منوں مدنی منوں کے ساتھ سلوک کریں اور کیا ہی اچھا ہو کہ آپ جو ہے وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ایک مشفقانہ انداز اگر نہیں تھا وہ کریں اور امیر سنت کے اس انداز کو گھر پر بیان کریں کہ بھائی ہم نے یہ بھی دیکھا اور ذہن بنائے تو ٹھیک ہے بھائی آج ہم نے آج کا دن جو ہے نا وہ شفقت بڑا دن مدری مدنی منیوں پر اپنے بھائیوں پر بتیجوں پر بھانجوں پر محارم کے تعلق سے جو بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے مدری منع مدنی منیاں ہیں تو پھر ان کو بھی تو آپ کا سلسلہ ہونا چاہیے اور ہمارا سلسلہ آگے چل رہا ہے جناب ہم آپ کو ایک مدری خاکے کی طرف لے کر چلتے ہیں آئیے فوراً چلتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آپ کو مدوری کا دکھانے کے اندر کچھ رکاوٹ آ گئی ہے دیکھیں اب مجھے کان میں بیان کر رہے ہوتے کان کی آوازیں ہوتی ہے کبھی وہ مطلب خود بھی دھولا لیتا ہے تو یہ بھی صورت ہو جاتی ہے تو اب دیکھیے کیا ہو جاتا ہے مدری گلدستہ آپ کو دکھا رہا ہے نیم انسان کی زندگی کا ایک فطری عمل ہے اور اس سے جڑے خواب انسان روز مرہ زندگی میں کبھی اچھے اور کبھی برے خواب دیکھتا ہے کبھی سبزہ کبھی صحرا کبھی روشنی کبھی تاریخی کبھی خوشیاں بکھرتی اور کبھی غم سمیٹتا ہے پیارے امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی خوف زدہ کر دینے والے خواب دیکھتا ہے اور چاہتے ہوئے بھی اچھے خواب نہیں دیکھ پاتا کیا خواب انسان کی روز زندگی کے معمولا کی وجہ سے ہوتے ہیں اور کوئی خواب میں ڈر جائے تو اچھ کر کیا پڑھنا چاہیے مختلف اس کی اقسام میں کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں دن میں بندہ جو سوچتا ہے وہ رات میں اس کو نظر آ جاتا ہے اب وہ اگر غم زدہ ہے تو وہ رات کو بھی غم دیکھے گا اور اس کو کوئی خوشیاں ملنے والی ہیں خواب میں وہ پہلے خوشیاں دیکھ لے گا خواب کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو اس سے ہٹ کر جو خیالات ہوتے ہیں وہی آئے ایسا نہیں ہوتا بلکہ وہ واقعی یعنی کہ یا تو کوئی اچھی علامت ہوتی ہے اس میں اچھی خوشخبری ہوتی ہے یا اس کے لیے کوئی تنبیہ ہوتی ہے یعنی نوٹس اور اس کی مطلب یعنی کہ تعبیرات بھی ہوتی ہیں اور تعبیر یہ ایک فن ہے ہر ایک کو نہیں آتا ہر عالم بھی تعبیر نہیں بیان کر سکتا نہ ہر پیر بیان کر سکتا ہے تعبر ایک الگ فن ہے تعبیر کے چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں تو اس میں سے پڑھ کے لوگ بار تعبیریں بتاتے ہوں گے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھ کر تعبیر کا بیان کرنے والا خطا پر ہے تعبیر ایک بہت گہرا فن ہے ہر ایک مار تعبیر بیان نہیں کر سکتا برا خواب دیکھیں نا تو الٹے کندھے کی طرف تین بار تھو تھو تھو تھو کر دے اور اعوذ ارود بلّیت رجیم پڑھ لے اور کروٹ بدل کر سو جائے مثال کے طور پر اگر اُلٹی کروٹ پر لیٹا ہوا تھا تو اب وہ سیدھی کروٹ پر لیٹ گئے اپنی کوئی پوزیشن جو ہے وہ چینج کر لے تو ایک اس کا طریقہ یہ بھی ہے تعالیٰ رسول اجزب جل صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی و علی و صل اللہ تعالیٰ محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بادل وہ مدری خواہ ہم آپ کو نہیں دکھا پائے جو تھا وہ آپ کو دکھا دیا خواب دیکھنے چاہیے بعض خواب جاگتی آنکھوں کے بھی ہوتے ہیں خوابوں کی تعبیر ضرور پوچھ لیجیے گا آپ ہمارا بھی سلسلہ جاری ہے اور ہم آگے چل رہے ہیں چل رہے ہیں کہاں پر چلتے ہیں جناب ہم آپ کو مدری چینل کی عمارت کے اندر لے کر چلتے ہیں لیکن اکیلے نہیں جائیں گے کسی کے ساتھ چلیں گے ابھی اور سنت کیا مدری چینل کی عمارت میں آنا ہوا اور مقدس اور آگ کے ڈبا بھی دیکھا پھر کیا ہوا دیکھتے مدنی سنتوں کی آئے گا گھر گھر نام لکھے ہوئے وہ آیتیں تھے حجی تو وہ بیعت بھی کی جگہ نہ ڈالی جائے اس طرح کے مقدس کے باکس ہو تو اس میں ڈال دی جائے بے نصیب بیعت بے نصیب سب ہو گیا خواہ جامعہ المدینہ ہو خواہ ہمارے ہاں دیگر جگہ ہوں آ, ہمارا اپنا گھر ہو اور آ کے مقدسہ میں جمع کرنے کے لیے اگر ہمارے پاس باکس نہ بھی ہو تو ہم کسی تھیلے وغیرہ میں کسی جگہ پر بھی جمع کریں اور جس جگہ پہنچانا ہو اس جگہ پہنچائیں بیرون ملک میں بھی بہت جگہ پر دعوت اسلامی کے تحت اور آ کے مقدسہ کا سلسلہ ہوتا ہے اور اس کی کوششیں کی جاتی ہیں اور آ کے مقدسہ کے تعلق سے آپ نے یہ بدھائی گلدستہ دیکھا اور ہمارے سلسلے کے اندر ہم آپ کو آ کبھی امیر و سنت کے اشعار بھی سناتے ہیں مختصر سا ایک شیر چند سیکنڈ کا مناظر کی مکسنگ کے ساتھ یہ دیکھیے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ان کے کرم کی بات نہ پوچھو آئیے آپ کو اب ہم دکھاتے ہیں بڑی عبرت ناک ایک حکایت امیر سنت کی آواز میں مختلف مواقع کے مناظر کے ساتھ یہ بالخصوص سوشل میڈیا کے ناظرین کے لیے اس طرح بنائی جاتی ہے پھر اور بھی اس کے کام میں آئیے دیکھتے ہیں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 سما گیا جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نم نے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ من نے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو آباد تھے وہ محل اب ہیں سنے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے توبہ توبا, توبا لرز اٹھو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 صلو علی صل اللہ تعالی علی محمد, محمد تو یہ آپ نے مدانی چینل کے نادرین حکایت دیکھی اور اس حکایت کے اندر عبرت ہوتے ہیں اور اس حکایت کو مختلف مواقع کے مطلب مختلف مکسنگ کے ساتھ آپ کو پیش کیا جاتا ہے اور اس میں بعض اوقات مختلف مواقع کے بھی مناظر آ جاتے ہیں اور اس انداز سے یہ آپ کو حکایت پیش کی جاتی ہے اسی طرح امیر سنت کے آڈیو بیانات کا ایک سلسلہ جو داود اسلامی کے مدنی مول سے قرضے سے وابستہ ہیں ان کو معلوم ہے بیانات ہوتے اور بیانات کا ایک سلسلہ ہوا کرتا اس بیانات کے ہم مدنی گلدستے آپ کو مختلف مواقع کے مناظر کے ساتھ پیش کرتے ہیں مدنی چینل پر بھی یہ ٹیلی کاسٹ کیے جاتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ایک مدنی گلدستہ آڈیو بیان کا ح چار دن کی بہار ہے اے کمزور اور نا بندو ذرا اس وقت کو یاد کرو زمین تانبے کی ہوگی دن پچاس ہزار سال کا ہوگا سورج تباہ میل پر ہوگا زندگی نام رکھ روپیہ انتظار ہے پشک اور گرمی سے لوگوں کی زبانیں باہر لٹک رہی ہوگی شدت احتیاط سے لوگ صاحب ہوں گے اس دہتی ہوئی زمین پر تم کس طرح کھڑے ہو جاؤ گے یاد رکھو اس تانبے کی دہتی ہوئی زمین پر تمہیں کھڑا کیا جائے گا عمر بھر میں جتنا کمایا ہے اس کا بھی سوال ہوگا عمر بھر میں جتنا کھایا ہے اس کا بھی سوال ہوگا عمر بھر میں جتنا اڑایا ہے اس کا بھی سوال ہوگا تمہارے مکانات کا بھی سوال جتنی نعمتیں حاصل کی ان سب کے بارے میں ہاں پانی کے ایک ایک قطرے کے بارے میں بھی سوال ہوا اے میرے پیارے سانی بھائی آپ جیسے غفلت سے بیدار ہو جائیے لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ ہے تماشا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ عبرت کی ہے تماشا نہیں ہے جب اس طرح سنتوں کی خدمت کا معمول ہوا کرتا ہے جب اس طرح کوئی مدنی کام ہوتا ہے تو ایک تعداد اس مدنی کام کی پذیرائی کرنے والی بھی ہوتی ہے دعوت اسلامی کی دعوت اسلامی علماء علیہ سنت سے بھی برکتیں حاصل کرتی ہے علماء علیہ سنت کے بھی تاثرات جذبات ہوتے ہیں امیر علیہ سنت کے تعلق سے علماء علیہ سنت کے تاثرات بھی ہم آپ کو اس سلسلے میں کچھ دکھانے کی ہماری کوشش ہوتی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. اسلامی میں یہ پورے وشوق سے کہہ رہا ہوں عورت مولانا حضور کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں حقا گول قبول نہ فرماتے تو اتنی ترقی ممکن نہیں تھی یہ دعوت اسلامی کو جو ترقی ملی ہے اور مل رہی ہے یہ سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کا نتیجہ ہے عورت مولانا ریاض قادری دعوت مرکا تو منا لیا پر یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے بہت بڑا کرم ہے جو ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نوجوانوں نے اخذ کیے داریاں سجا امام نامے بڑھا چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں میں نے جذبہ دیکھا ہے عدرت مولانا یا قادری دامت مر خاتون لیا پر یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اسی طرح جو ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو سنتوں کی خدمت کرتی ہیں ان کے واقعات اور انداز سے ہمیں سیکھنے کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم آپ کو اپنے سلسلے کے اندر ہمارا ایک یو سمجھیے کہ ہمارے سلسلوں میں بھی ایک سلسلہ ہے اور وہ ہے تذکرہ میر السنت بڑا مختصر سا ہی ہمارے پاس اس وقت تاثر ہے یہ آپ سمجھے کہ تقریباً ایک منٹ کا تاثر ہم آپ کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں اور اس طرح ہم نے آپ کے لیے تاثرات بھی رکھے ہیں اور بعض اوقات تاثرات بہت بڑے بھی ہوتے ہیں اور ہمارے لیے آپ کو ایک شاید پورا سلسلہ ہی اس پر ہوگا تسکر امیر السنت کے اوپر آ, آپ دیکھیں گے جانیں گے تو انشاءاللہ رحمان اللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس طرح کی شخصیات کے واقعات سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آئیے آپ کو تذکرہ امیر السنت کے عنوان سے ایک مدنی گلدستہ دکھاتے میں محمد نسیم اتاری ہیرو مرشد سے پہلی ملاقات سن بیاسی میں اور سکھر میں سما میں مطلب پیر مرشد نے سب کا محیط کرایا تو میں بھی اسی دوران پیر مرشد کے ہاتھوں پر بیٹھ کی میں نے اور مرید ہوا اور اس ٹائم دو روپئے کا ایک سجرا ملتا تھا مرشید نے فرمایا کہ آپ لوگ سجرا خرید لیں جو جو مرید ہو گئے اور آپ لوگ سر میں نے دو روپے کا سجرا خریدا اس دن سے آج تک میں پیر مرشد کا مویعت ہوں اس دنوں کے عرصے کے بعد میں جب مجھے کراچی جانا ہوا تو پیر و مسجد سے ملاقات کا شر باصل ہوا میں آپ کے پرانے گھر میں جب تشریف لیا گیا اور بھی دوسرے میرے اسلائی بھائی صاحب نے تھے تو وہاں پر بھی مرشید نے دعوت کا اہتمام کیا تھا اور دال چاول پکا ہوا تھا مرشد نے اپنے ہاتھوں سے دال چاول کھلایا وہ خود تقسیم فرما رہے تھے اور سب کو اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے تھے ہر اسلامی بھائی کو ایک ایک نمالا دے رہے تھے آئی سم میں اس کے بعد پھر ہم نے خود بھی کھایا اور بھی مرشد نے بھی ہمارے ساتھ کھانا کھایا یہ لہلاتا گلشن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہاریں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک انداز بھی امیر وسلمت کا ایک انداز جس انداز سے شفقت کا انداز آنے والوں کا انداز اور ان میں اس طرح یہ لنگر کی ترکیب کا ہونا کھانوں کا کھلانا اور اس جانے والے بنا کر کھلانا یہ محبت بھرا انداز امیر وسلت کا اب بھی ہمیں کچھ نہ کچھ دیکھنے کو ملتا ہے لازمی بات ہے عمر کے ساتھ ساتھ Uh, انسان کی زندگی کے انداز میں تبدیلی آ جاتی ہے اور uh, جس طرح عمر بڑھ جاتی ہے uh, ظاہری طور پر بھی کچھ عوارث انسان کے ذات کے ساتھ ہوتے ہیں اگر ہمیں اس طرح کے مناظر اب نظر نہیں آتے تو ہم اگر پرانے اسلامی بھائیوں کے معاملات کو دیکھیں جب ہمیں سنت کی uh, uh, مطلب یہ سمجھے کیفیات پہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ فرق ہو جاتا ہے جسمانی کیفیات کے تعلق سے تو اس وقت جب آپ اس طرح سفر کرتے اور اس انداز سے ہوتے اسلام بھائی آتے ان میں رہتے تو یہ انداز ہمیں سیکھنے کے لیے ملا اور یہ سب کے لیے مدنی پھول میں جو اسے ان مدنی پولوں کو قبول کرے اور ہمارا یہ سلسلہ جو فیضان مدنی مذاکرہ ہے یہ تو اس سلسلے میں دلچسپ سوالات اور امیر سنت کے ایمان افروز جوابات کے عنوان سے جو اس وقت جاری ہے اپنے اختتام کی طرف بھی پہنچ چکا ہے اور ہم بالکل اختتام میں آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں اور آج ہم نے آپ کو ایک منقبت بھی دکھانی ہے آپ کو ایک منقبت دکھائی جا رہی ہے اور یہ یاد رکھیے کہ آپ کے امیر سنت کے جو مدنی مذاکرے ہیں آپ ویب سائٹ ڈبلو پر جو ہے یہ امیر سنت کے مدنی مذاکرے دیگر مدنی گلدستوں کے ساتھ ساتھ منقبتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں deewana deewana murshid diya shaan yaar ka مد کی مدنی سرکار کا دیوانہ دیوانہ میں مل شدی کا دیوانہ دیوانہ میں مل شدی ہر برا کے پیارے احمد رضا کے پیارے ہر سو تمہارے چرچے قربان سب تمہارے مدی کی خدمت, خدمت وہ بے بدلے بدلنے والے اختار کی نگاہ سے مفتی پذیرو قاسوم کا عمران حاجی شاہد چمکے چمکنے والے چمکے چمکنے والے اختار کی نگاہ سے سے بھی لڑا dini sarkar ka deewana deewana main murshid-e-athar ka deewana deewana main murshid-e-athar ka deewana deewana murshid-e-athar ka deewana deewana murshid-e-athar ka ہمارا سرسٹر اپنے اختتام کی طرف پہنچا ہے تو اجتماعی طور پر مدنی مذاکروں کو دیکھنے کا اپنا معمول بنائیے اجتماعی مدنی مذاکروں کے ذریعے ہفتہ وار برائے راست مدنی مذاکروں میں ضرور شرکت فرمائیے صلی اللہ تعالی علی محمد اچھا آخر میں یہ بتاتا چلو آج ہم نے آپ کو تشریح مدری گلدستہ دکھایا ہے بولند آباد سے ذکر کرنے میں حکمت تو ہمارا کلاس تو ہو چکا ہے ہوم ورک کو یہ ہے کہ اپنے رسالہ پڑھ لینا ہے اور اس کی کارکردگی آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے آپ فکر نہ اور مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی مذاکروں کو دیکھنا اپنا معمول بنائیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو علی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد